اپنے تو لہذا ساڈے بزرگان نے دین نے فرمایا کہ اس آیت شریف کا جڑا عصمت تعظیم توقیر عزت والا مولا سونے نے حکم فرمایا ہے ادھے اس آیت کے ماں دہت بزرگ فرما نے فرمایا کہ بندے نبی سونے کی تعلیم نہ حبیب خدا کی تاظیم امو نے کیونکہ مولا سونے نے فرمایا تھا اپنے محبوب بھیجیا نیچیائی سواستے تھا کہ ایک تھی ایمان لیا ہو اور دوسرا دوسرا سارے محبوب دی کی تاسیم بچا لاؤ پتا لگتا ہے کہ ایمان تو بعد فورن جڑا تعظیم کا دیگر آیا تھا کو پتہ لگتا ہے کہ تعظیم نال ہی بندے اندر ایمان رہ سکتا ہے نہ رہ سکتا ہے اور تعظیم تعظیم نے ہی فرشت مقام دیتا ہے تعظیم دی وجہ فرشتہ مقام پائے اور بے دی وجہ شیطان مردود ہوئے کہ ان رب کے حکم دی تعظیم نہیں کی مقام گیا اپنی تھا گئی جانا گیا اتو رد ہوا پورے جہب دیا تے رب رسول فرشت دیا, دیا. گل جکا گیا گل. تو پسا کا پتا لگتا نال ہی بندے دا ایمان قائم رہ سکتا ہے وغیرہ ایمان کائم نہیں رہے فلم بولن کوئی لیکن وکری گل لے کہ کچھ لوگوں یہ مغالطہ لگ جاتا ہے کہ وہ بچارے تاسیم عبادت سمجھ تعظیم تاسیم عبادت سمجھ پہ حالانکہ عبادت اور تعظیم اور عبادت اور شہ کا ہے تازیم اور شہدا میں مثال دینا مولا سونے نے حکم فرمایا فرشتے ہو آدم نو سجدہ کرو آدما کرو ہوں مولا سونے نے فرشتیا تعظیم کروانی تھی آدم علیہ السلام وہ سجدہ تعظیمی سی آدم علیہ السلام سلام واسطے تعظیم آدم بھی سی عبادت رب نہیں سی توجہ نہیں جتر ہوں سجدہ آدم بھی ہے ہر جی کوئی جگہ اتنے یہ آخ کہ یہ حضرت آدم دی عبادت ہو رہی ہے تھا سونے حکم جو مولا سونے مولا سونے نے جو فرمایا تازیم مستفا د تو لہذا اصل تم اس میں مستعفی کریں گے عزت سونے نبی نہیں ہو میں بھی عبادت رب سونے نہیں پڑے کیوں عبادت کے لائق صرف ایک عزاد بس وہ ہی مہبود پر حق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہوئے. نہیں ہے ریا مسلم بیادی لا او تاسیم کا حد تک کہاں گے کہ جو سارے واسطے شریعت نے تعظیم دی حد بنائی تعظیم دی وہ حد کی ہے یہ تعظیم کے حوالے گا کر رہا. موضوع میرا مراغل ہے یعنی یہ گلیں تھی سنتے ہی رہتے ہو بیان امام بشیری سرکار فرما رہے وہ امام بشیری جنہ نبی سونے کا کسیدا لکھا تعریف فرمائی فرمان نال وہ قصیدہ مثالت مقبول ہوا مولا سونے دے محبوب نے دے امام نو اس قصیدے دے اندر دے جسمانی صحت بھی عطا فرمائی چاندر شریف بھی اتا فرمائی تا کر کے کسیدہ پورتا آخیا جائے امام مشیری سرکار بنا اپنے صرف شاعر نہیں سن اپنے وقت دے بہت بڑے امام دی گل سڈے واسطے دلیل ہے اور ایسا مقبول کسیدہ کہ جاوے لکھیا امام مشیری نے مگر بار گاہے سالت رش مقبولیت کا مقام کہ خود نبی سونا پروا دیا کسی قصیت چھڑا گیا دیکھا مولایا سل امام مسیحی فرماتے ہیں فرمایا تا اما کی تا اللہ صارت نبی اپنے نقی معاملے آم نہ کرنے نقی معاملے چودوں نسارا نے کیا ہے یہودوں نسارا نے جیتا ہے مولا سونے کا قران فرماوندے فرمایا وقالت اليهود حسير حسير لله سبحان الله وقالت النصارى يسوع ابن الله الله يهود ان شرعياتے سمجھا اللہ دا پکو بڑا اپنے نتی جی قابلہ کرتی باقی جنہیں نبی سونے چیتا جیتی پتا لگتا ہے نبی رب نہ سب آ جائے رب کا شریر نہ پڑا جائے باقی ملک کے رب شو کوئی ڈر سکتا توئی روک سکتا کوئی نہیں ڈک سکتا پر یہ کم نہ کر نہیں کرتا ہے یعنی رب سونے بحبو رو ایک رب نہ سمجھ پہ آج ایک کا شریق نہ سمجھ او خالق وہ نبی مخلو کے او بڑا ملو نبی بڑھوا لے وہ نکی نبی مالک کے ایک اساتے باقی جی نبی سونے کی تعلیم ہوتی ہے کی جاؤ کیوں اس واسطے کہ نبیا کی کرن نال بندے دا ایمان پستا ہوگا اور اس کا نبی کی تعلیم ایمان ہوگا سم کر کے آپ کو کوئی ہو اپنے دعوے دلیل دیتی جبراہ قربان جا حضرت سیدنا موسیٰ موسا اللہ موسیٰ موسا اللہ علیہ السلام جدوگر ہو جائے سارا رات کے نقصا ہے جادوگردو کا جادوگر آئے مقابلے جادوگر آئے مقابلے واسطے مقابلہ کرنے پھر آؤ نے آخ ماں گلا موسا بھی جادوگر لہذا یہ جادوگر مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور اس بند پاکی پتا سی रब जा हकीकत होंगीदू जादू देख जादू देख अखंडी गल कूड़े कर सकते जा वहां और जड़ी मौला छोड़े ने अपने नंबर करता पता फता ही होगी खा सकते جادوگر نے پھر آؤوگر نے ادھر ادھر سی دام مسف علی گلا <تصفح> موسا ایموسا اسان پہل کریے یا کسی کرو گے کہ میں ارکل پہل کرو گے کسا پہ اپنا سب بارت رکھو گے یعنی ایک قسم کی اجازت ہوگی حالانکہ مفسرین فرما اور جہاں دشمن مقابلے واسطے آیا اپنے فریقے مخالف کی عزت کر دا ہے. وہ چاند دا ہے وہ جناب چاہدہ ہوا بھی عزت نہیں کرتا لیکن نہم زبان جی بائیجہ ہو گئی اللہ موسر کی تازی ہو گئی مولا سورن کو مولا سور ایک نہ اٹھے پسند آئے مولا سورے نے اوکے no oh. چمانا بروا دیتا ہے وہ ਸੱਜ ਦੇ ਹਾਰ ਹਾਂ ਦੇ ارجن رکھوں پیر کٹ دیا گا میں سولی نچا دیا گا میں پیر کر دیا گا پھر ان سارے کر دیتے ہیں پر سچے جا ساری نہ خبر آئے گھر پھر ڈر کیا گیا بدرین فرما فرمایا پر سر کچا نہیں آئے بڑا رب دان آس ادرت آسیا وہ بھی پورا چار ہے حضرت موسا سرکار کو پتہ نہیں کہ نبیے پتہ نہیں کہ نبی ہے بس ویچیے وہ مولا سونے فرماری کو عَلَيْكَ محبت میری چہرے اپنی اپنی تو محبت رکھ دیتی ہے ادھر دیا دل ہار گئی دل میں بیٹھے چرا گرو لے گئی فرا اتوں نے ادلتیا فرمایا وہ جڑا چملا ادرت آسیا نکلے پورت آئے, پورت آئے اے اب لیکر میری تو میرے اکھا گیا قران فراؤنڈا ہے جب حضرت آسیا نے گھر کی مولا سونے نے آسیامان تھانے اور ہاتھ مار چڑا سی زمین دکھا گئے ہاتھ کل مار چڑتا سی چڑا چایت منال جمان لگا ہے وہ ایڈا کچا نہیں پھر دل نکل جائے انہیں ہے جلوم ان جنام کیا ہے وہ جنام کچھ بندہ گیا ہے نبیا دی تاسیم نبیا دی تاسیم یہ نتیجے تا کیوں اس کہ مولا نے نبی سونے نیجن تو بعد بھیجن تو بعد نبی سونے کے بھیجن کا مقصد بیان پر آج و کشانی سیو سنا ہے فرمایا بے شکای کا بے شک یعنی گواہ بنا میں اس گواہ تماد ہو گئے سونے نبی سرکار اپنی امت دے امال کی گواہی دے میزان سے امر سن بت نبی نے اپنی امت کے امال کی گواہی خوشخطری سمان والا بنا کے منہ بیٹا سنا والا بنا کے بچے لولا لا میں رب لگی غریب پچھلی گل پچھلی کر پچھلی گل نہیں کرا کہ ستیہمان کے بعد دوجا کام کی کرو دجا کام تعظیم تعظیم ادب کرو تعظیم کرو تو جو ہے نا وہ میرے پیر باہو سرکار نے جڑا ذکر فرمایا وہ <تصفح> دراصلے ہوئی تاسی میں ہاں جی ہے نا با فرما در حقیقت آ تاسی پھر اے تازیم قسم تو جو ہے نا دیاں پھر قسم نے لیکن سب تو ویڈی تازیم اور سب کو مقدم تازیم جی رب نے دے لبی کیوں کہ مولا سونے لیا اپنی مخلوق دے اندر سب تب ت معظم اور سب کو محسم لوگ جڑے بنایا وہ اللہ یعنی انج سمجھ انج سمجھ کہ فرشتوں کا مقام نہیں چن گیا وہ خرابہ نور ہے لولا سونا جو اپنے نبی مقام بنایا مولا سونا مولا سونے اپنے بابو کی تاسی گل کی واضح ہو جا کے یونیورسٹی ہو جیب نہ ہوسم کر کے آنا ہوئے سونے لبی ذاتے ساتھ بابر اکان ذاتے بابر اکان کے متعلق اگر کوئی بکواس کرک دے اور عقیدہ اور نکریہ ٹھیک نہیں رکھا اللہ لکھ عبادت کرے وہ جنا مرضی تسری پڑ وہ جنیا مرضی جن مرضی سجدے دے لے کیوں ان عبادت زہد تقویٰ نے فائدہ نہیں دینا کیونکہ مولا سونے نے ایمان تخواہ اپنے ماں بوبی تاسیم رکھے اپنی عبادت یعنی قبول بنتی ہے بار گاہر وہ جا تو گیا وہ مارے گیا تو جو ہے نا آ, ایک گل اج کن کے دماغ بحال ہو یہ دماغ بہا لو اج وقت نہیں گل لمبی ہو گئی ہے اگلے دمے سے میں تاسیم دیا قسم سناوا ٹھیک ہے اندر ماشاء اللہ ما کوئی بچے آ, آ, آ. بزرگ نے جہی تقسیم فرمائی ہے ہو سکتا وہ مارے کوئی بچے وہ بچے جنو سونا اپنی کمل چاہیادہ یہ گل اج خوب سمجھ رہا ہے کہ میں نبی نہیں تب تک ایمان کا قیام نہیں ہو سکتا ایمان ٹہ نہیں سکتا اور جی ایمان نہ ہوئے عبادت نہ سود مند ہوئی نہ دیا ایڈی وی شہر تاسیم کافر ہو چکر جادوگر کافر سن بھائی مان سن خبر رب سونے جن میں دلم اٹھائے کھ نہیں کئی ملا سکر دلم سو چ اپنی مضبوطا گل سمجھی جی تعلیم آئے کوئی کھو نہیں سکتا یہ بے ادبی سے بے تاسی ہو جاوے پھر کوئی پار نہیں جب فرمائی ہوئے تاں کر کے وہ فرقے وہ گروہ او دے، دے مذاہب اور مسالک کے اندر نبی سونے دی نبی سونے دی ذات بابر کت یا آپ دی نبوت یا آپ دی رسالت دی ماسا اگر دے اندر بھی بھی بھی خدا کی قسم کر گیا نا وہ گمرہ بھی راہی کے شکار اور سونے مار ادار کو کوئی بچا سکتا باہ میں باہ میں کوئی جمجھ آئے جنہ سمجھا, سمجھا تے جنہ موڑ لاگے ادیسوں کے دفتر چکو لے جی پرنالہ اتنا کیوں وہ مولا سونے کی طرف موہر لا جلا موڑ ان کون بچا دے اندر نبی سونے بھی بھی بھی اور دو مرد نہیں بچتا ہے میرا بھیجوا اوپر ہے سلطان <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> विद्वैयत दाधी वा ہے تعظیم ٹھیک ہے پھر دوسرا نمبر تعظیم کی قسمیں تیسرا نمبر تعظیم کا تقاضا اصل جہا میرا موضوع ہے وہ یہ ہے سونے لبی تعظیم دا تقاضا کی یعنی یہ سمجھ سپی چلنا پہ سپیکر چلنا پیا یہ چلن واسطے سپیکر دا تقاضا ہے یہ چلا واسطے تکا بہ کے یہ بتی دیں آار اگریزی کے ریکوائرمنٹ آ جائے ہوئی تگا رہی وہ چاہ سپی آئی نا تو میتی دے جب تک یہ بتی نہیں دینی چلنا میں انسانی ہے میں انسانی کا تقاضا ہے یہ آنا میرے کوٹی دے کھانا د سل سا نہیں لیٹ جا نا ہاں یہ یعنی لفظ تازی اس بعد ایک وجود وجود دا بھی ایک ہے اور وہ ایک نہیں دو نہیں چار نہیں متعدد اللہ کے کامل بلیچیاں نے وہ تقاضا اپنی اپنی زبان میں بیان کرتا وقت تھوڑا ہوں وہ بندہ ایک گل چیڑے نا دل کر بندہ پورا سمجھائی جائے دوسری ہے پھر دل کرتا یار اس گل کو بھی بندہ پورا سمجھایا جائے تیسری چیز دے دے کا ہے چناب اصل جا مکھن اس گل کا جا جناب نو نچوڑ سماؤنا وہ دن سے رکھا جائے یعنی کہ اس گل کا نچوڑ ہے تاسیم مستفا تقاضہ ان شاء اللہ پڑھو پڑھو لیٹ پڑھو